الحمدللہ الحمدللہ ندو ونس دائین ونس دا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاح دليل لا ونشهد الله ما إله إلا الله وحده وحده لا شريك له سبحان ان محمدًا رسول ان نشاهد أمنا محمد أعبده ورسوله أما بعد فأول الله من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم وکنو صدق اللہ مولانا النبی ونحن ولا من سدک باہ مؤل رب نارشوندی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بہر غم مغرقن خویدی شاہ اللہ ناز قالنا ربش راہ لی صدری ویسر لی امری تو ملے سان یا نلہ ہو سلو نبی سلو والے تو وسلام والے یا سعید یا رسول اللہ کا سہاو کیا سعید یا نبی اللہ ہی واجب الحتارام زیواکار علم مہمان نے گرامی مشایخ ازام سجادہ نشین آستان علی عربی سوری سعید الدین صاحب محمد, محمد اللہق صاحب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت ہی واجب الحترام سنت جناب نیازی صحیح معذرت شاہ میں عزیز دوستو واجب الحترام بزرگو عزیز بھائی عظیم و شان اجتماع اللہ و مذہب فزد. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعگو ہوں خالق کائنات حضور کا سب کا آنا جانا سب کا قبول و ممدور فرمائے اور اس معاف لا کو میرے لیے آپ کے لیے میزبانوں کے لیے سب کے لیے و دنیا میں برکت کا ثباب و آخرت میں دریہ نجات بنائے آمین عام عامی وقت کا تقاضا بھی ہے میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تلا موجود صاحب حضرات پورش کے حوالے نال چند الفاظ تلاوت کی یا خطابت اصول مطابق چند الفاظ جو مطابق پیش کیتے ہیں تھوڑی جی اندر جو ایک دو نفات نے وہ پیش کر کے پھر میں شاہ ولایت والے یا یو اللہ زین اے ایمان والی یا عرف ندا ہے ندا دی گئی ہے ایمان والوں کو ضابطے کے مطابق آگے جو کام آئے گا وہ صرف ایمان والوں کے ذمے ہوگا عام لوگوں کے ذمے نہیں ہوگا مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے راشٹری شکتی صاحب نے اعلان کیا حضرات تباد کے سامنے سید شبیر حسین تقریب کرے گا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ میرا اعلان میرا ہو اور کوئی اور کھڑا ہو جائے جس کو پکارا گیا ہے مائک پہ جس کو کہا گیا ہے وہی آئے گا اور وہی تکریف کرے گا تو اللہ نے بھی ندا دی ہے کن کو ایمان والوں کو آگے جو کام ہے وہ سب لوگوں کی ذمہ نہیں صرف ایمان والوں کے ذمہ نہیں وہ کیا ہے اطتا اللہ اللہ سے ڈرو وکونما شادقین اور شادقین کی سنگت اختیار کرو شادقین سیدھا جمع کہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین پہ واحد تسنیا اور جمع اگر کم سے کم مانا بھی کیا جائے تو تین سے کم تو نہیں ہوگا وکیل بھی ہو وکیل بھی ہو تو مانا کرے گا تین سے کم نہیں کر سکے گا اگر مشہور صادق بھی لگایا جائے تو صدیق اکبر ایک صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی دو امام جعفر صادق تھی فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو صادقین کے ساتھی بنو ایمان والا معلوم ہوا جو کام کرے گا پتا چل جائے گا یہی وہ ایمان والا ہے جیسے خطیاب اعلان ہوا ہے کہ سید شبیر حسین مائک پہ آؤں گا پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ کون ہے پتہ چل جائے گا یہی سید شبیر حسین ہے فرمایا ایمان والو صادقین سے تعلق رکھو صادقین کی سنگت اختیار کرو صدیق اصحاب رسول صدیقہ ازواج رسول امام جعفر صادق آل رسول معلوم ہوا ایمان والے وہ ہیں جو آل کو بھی مانے اصحاب کو بھی مانے ازواج کو بھی مانے جو صاف صاف اب پھر کہنا چاہوں گا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونا شادقیم سنگت ایمان والوں کی کرو شادیم کی کرو سچ تو مراد کا کس کو کہا جاتا ہے کہ سچا ایک آدمی اس وقت کھڑا ہو کر گوجرا والا گنڈا گھر میں کہے کہ اس وقت سید شبیر حسین صاحب فلاں جگہ تقریر کر رہا ہے تو وہ سچا ہے یہ جب بھائی وہ سچا ہے بولو تو صحیح وہ سچا ہے تو کیا اس کا ایک سچ سن کر اس کی سنگت اختیار کر لیں اور کوئی قرآن کی یاد پڑھ کے کہے کہ یہ دیکھو جی بکونا شاد کی ہر جھوٹا زندگی میں کچھ سچ بولتا ہے اور بزرگا نے دین امبیا اوریا اس کو لا چھوڑ کر ہر سچا زندگی میں کوئی نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس کے دو چار سچ دے کے اس کا ساتھ دے دیں اور ساتھ کوئی قرآن کی عیت پڑھ دے کہ لو جی اللہ وقول ماشا دیکھی سچا کے ساتھ ہی بن جاؤ مشال کے طور نال پہ لال حدیث پیش کرجہ بن جاؤ فرمایا ابو اور خالبن بہار رہا سن میرے خیال میں بھولتا نہیں تو میرا ماں فرما دینا میٹے کجوران تیرے یہ حفاظت یہ حفاظت تیرے ذمے ہی انہاں کھجوروں کی تو حفاظت کر میرے ماں باپ قربان جان رسول اللہ میں ذوق پوے گا دلیل میری قرآن سے حدیث ہوئے گی شیر و شاعری زو کے تقریر نہیں تقریر جڑا دلائے اللہ دا قرآن ہوئے نبی دا فرمان ہوئے پڑھا گا ضرور مگر تقریر شیر نہیں تقریر ہو جڑا اللہ دا قرآن ہوے گا نبی بھی حدیث ہوے جناب ابو ارا فرمان رسول کے مطابق حدیث رسول موجود ہے اگر کسی شک ہوے جوابی لفافہ لکھ دے فقیر حدیث لکھ کے بھیج دے گا حدیث کی کتاب بھی فوٹو اسٹ کروا کے لفافے گا جی تسلی ہوا حفاظت کرنا جس جسل رات میں حفاظت پہ ایک بندہ آ گیا وہ کپڑا بچھا کے کجوران پان لگ پیا جس کجوران پان لگ پیا پڑ لیا کبھی صاحب تیری ایسی تیسی چورا. <سؤال> دو چور آدھوں چور نور سمجھتے سام پڑ لوٹ جس پڑ لو بڑے ترلے منتیں کی بڑا مشکین ہے میں بڑا انجان ہے وہاں میں مہربانی کرو جی کری کرتا جی وہ ترلے منت کر کے تو حدرت چڑھ دیا جسے چڑھتا نا وڈلے ہزار کا جسے بو رائے پیش ہوئے تو سکارے سلام پیش کیا بیٹھ گئے امام الانبیاء نے فرمایا ابو را کی بنے تری رات والے چور, دا؟ چور دا؟ ہاں یا رسول اللہ میں بول گیا وہ میں تو بڑا ترلے کرتا جناب معافی دے جی وہ فرمایا وہ رہا بادر قابل کرنے استفاع کو ہونا ہی آنا سی گل کس قدر بس باق نے کہ اس عظمت دی زبان ہوے وہ گل نکلے تو پھر اکھن گل پوری نہیں ہوگی کہ زبان پاک ہوا دوجا دن ہوا ہوں سیابی کا عقیدہ سی کہ جو نبی کے منہ نکلے ہو کے رہ سیابا عقیدہ کہ نبی دے منہ جو نکلیا ہو کے رہن بالکل ایکٹو ہو کے بیٹھے بڑے چوکس ہو کے بیٹھے نے وہ کپڑا بچھایا دلیلا نہیں آواں گا یہ وہ ترلے منتاں کر کے نہ منتاں ترلے کر کے معافی چلو پھر نکل گیا جسے صبح پھر آدھے ہوئے سلام پیش کیا سورٹی بارگا چبو رحرا نے فرمائیں ابو رحرا کی بنے رات والے چور دار خولا بڑی منتیں کرتا یار خولا بڑی چڑھ دیا فرمائے آبو رحراج ابھی جس فرمانے رسول سیون فیل آ گیا جس نے آیا, آیا نا پھر, پھر، آپ آあ.. نے پڑ دیا اس برا گل میرے کو گلتی ہو گئی دو دن میں واعدہ کیا ہوں میں تینوں کی آخ گیا پر اج میں تین یہ آخ گا مجھے اجے یہ تینوں معاف کر دے یہ بدلے تین میں وہ گل دس لگا جی بڑی سکی اگوں میں کی اور بھی کوئی نہ بڑے گا اور مایا کی تین چھڈ دے میں گل دس اور میں ٹھیک ہے میں تین چھا گیا دس کی اس کیا رات کو ایتل کسی پڑھ کے پھوک مار دے کر کوئی چور نہ بڑے گا ایتل کسی پڑھ کے پوک مار دے چور نہ بڑے گا صاف نے جس میں وڈے لہزور کی بار نا حضرتیں بو امام الانبیاء سکاری مدینہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا بورا رہا ہاں تیرے چور کا کی بنے ارسٹ کی یار شلا آیا فرمایا گل بڑی سچی فرمایا فرمایا بندہ وہ بڑا پیڑا سی بڑا خو بڑا جگہ گل سچی کر دیا یار شیطان تے سچی ایڈی نبی تصدیق کر دمام کہ ہے دوٹا گل سچی کر دیا ہوں گل سچی کر گیا کوئی بندہ ایتوار کیا کہ کیا وہ سچائی کوئی انسان کا کھلا دشمن تو معلوم ہوا سچائی تو مراد کی کوئی گل سچی ہوئی عمل ٹھیک ہو سچے تو مراد کیا ہے یو یو اللہ فین اے ایمان والے اس کا کل لاؤ اللہ کل ڈرو اس کا وطون کی تو ساتھ دو سچے کا دو سچ تو مراد کی ہے فرمایا ایمان والے لکھو لکھو جدہ عقیدہ سچا والے گا ہاں یہ بات یاد رکھو سچائی کا مطلب سچ کا مطلب یہ نہیں ہے فرمایا وہ لگو عقیدہ جس کا سچار ہے انجن امل والے بتھیرے مل جائیں گے پر وہ ہوگا ہبا منصور اس کے عمل بکھیر دیے جائیں گے کیونکہ ونایت کے لیے شرط ہے کہ پہلے اس کا عقیدہ شہری ہوگا اقدام رکھیے یہ سوچنا کسور اپنی اقل کا علاج کرا چاہیے گند ہوگی سب تو پہلے اس کا اکیلا چھپو میں دعوے نو کہنا وا ڈنکے کی چوٹ کہنا پھر کے ویک لو کوئی فادر کی بلی نہیں ہو کوئی بات ہزور دی آل کا دشمن ایک بلی وکھا دو اصاب کا دشمن ایک بلی وکھا دفائی کا دشمن ایک بلی وکھا دزور کا گستاخ ایک بلی وکھا دقی جدو بنی ملے گا وہ عقیدہ سچا ہوگا خدا کی توحید ایمان رکھے گا نبی پاک کا گلاب گا. گا, گا, گا بلکہ جو ہوئے گا رب جس نے عقیجہ سچا ہوئے نا تو رب کے فرمایا من جینا منن نبی جینا و سدھی جینا و سوہدا و لو سبحان اللہ سبحان اللہ جنتیاں دا کلام آغاز سبحان اللہ پہ کرنے گے اختتام الحمد للہ پہ کریں اس واسطے سبحان اللہ الحمد للہ جی بلند کیا کردی تو رس کرنا پہ مسلمان بھائیو فرمایا من النبی بھائیوں فرمایا سنگت ہونا یافتا صحیح اگر کسی کا بھی منکر ہونا وا می بخا دے وہی وجہ میں کہو بغیر ادال دہ لگتا ٹھیک ہوجر کرو ادال دہ ل کو آسان کام ہے مشکل ہے اس سے بڑا مشکل, مشکل ہے گھر میں بڑا سوالی رانگی مدد کرنا بے رب نے فرمایا وہ ہی مان مار لو کدو لگا جی پہلا عقیدہ لکھے جے وہ جڑا پنابی دا معاورہ پانی پیئے پون کے مرشد پڑیئے پہلا ویکھیے ویسی ہے کہ نہیں یہ کی کے جراثیم پائے جان گے بلایت ہو ہی نہیں سکتی مسلمان بھائی اور پورب حاصل <سؤال> ہو ہی نہیں سکتا اللہ پورب حاصل ہو سکتا شیطان شیتان جائے شیطان ہی عزی نے گرانی کی مرد کرنا پیا شیتان بنتا ہی نا، نا کی جرم کیا کی خدا ہے نا نا نا نا نا نا خدا منکر بنیا ہی نہیں ہوا کہ نبوبت نہیں کیتی ایک نبوبت تازیم کی خلیفہ تو ابھی رانے گرامی <سلام> مرد کرنا پیا کھال کائنات میں ہوا پوسا دے غلط جی یہ نبی دا پتر پتا جہ وہ بھی گمراہ بئیمانے تیری اہل میں نہیں ہے سد ہوا بلی کا پتر ہوماری کو رفضیت ذرا سی خارجیت ذرا سی سید نے رفزیت خارجیت ذرا سی کوئی نسل کم نہیں آئے گا جب کیدہ غلط ہو جائے گا سیت تو ویسے ہی اجکل بہت ہوں ویسے ہی بہت ہوں پہ فٹ جی سید ہو جائے نسلی ہوگی وہ بلا تو ضروری ہے ضروری ہے کہ سب تو پہلے اقیدہ کی ہو اس میں کرنا کہ اجکل یہ بماری ہے کسی کوئی بیماری لگی ہے کسی کوئی بماری لگی جس طرح شاہد اکائد کی کتا ہو مرنا یو مرنا دودھ کلاؤ نہ جی وہ لڑ پے نہ ہی مریضوں پیچھے پڑ گے وعدہ حضور علی حضور و اسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ غالبن حضرت احنس سے کی یا رسول اللہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا جو کسی سے محکمہ جس سے محبت ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کا دنیا میں ساتھی ہوگا قیامت کے دن, مقیقا دن مقیقا اسی ہوگا اگر کسی بدعقیدہ کے ساتھ ہوگا تو یقیناً اس کا حشر بدعقیدہ کے ساتھ ہوگا اگر کسی شہید عقیدہ کے ساتھ ہوگا تو قیامت کو عقیدہ دیکھا جائے گا سب سے پہلے عقیدہ یہ بات یاد رکھے سب سے پہلے قبر امتحان جو ہے نا وہ امال کا نہیں ہونا پہلا عقیدے کا پوچھا جانا ہمیں دلیر نہ ہوا جی ان کو بل موڈ آ گئی میں میںکا رو کہلام کرسچن چاہیے چپکار ہے رب نو بھی منگا تو مسلمان بھی ہے انہیں کہ نبی دے دیکبی کا منت پتے ان کہ نبی نہیں جانتا تینوں سے جانتے پارو لمیا جا کے وہدے سار پاویں گناگار ہوگئے نا سارے نا اللہ. اللہ. جہرا گناگار ہوئے گا قبر سامنے پہچانے گا پہچانے مگر اپنا ایک تخیل پیش کیا جسے امام المبیا قبر میں تشریف لو گے میں کہا اتنی بھی جلدی کیا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ضرا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا اتنی بھی جلدی کیا بھی جلدی نہیں پڑھنا کوئی ڈانگ تو پڑھانا نہیں نا پڑھے کو نہیں مرد کسی کو ضروری نہیں تو اسی پڑھنا کوئی فرد واجب بھی نہیں جہاں نہ پڑھے کوئی ایمانو نکل چلے مگر ایک گل ضرور ہے نہ نہیں پڑھنا ان معافی کدی نہیں بھی موڑ ہوں نیکی کر مگر نستے چہ کے گلط وعدہ کر بہتا وڈیرا جڑا ان معافی مگر جنہیں پڑھنا وہ بندہ ہفت کرا جنہیں مل کے بابا کے بلا پڑھنا میں نے پتا لگ کیا بندے میرے نال ماشاء ماشاءاللہ اتنی بھی جلدی کیا حضرات اتنی بھی جلدی کیا حضرا اتنی بھی جلدی کیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا یا کچھ بھی یار رسول لوگ بھی جلدی کیا ہے ضرا اتنی بھی جلدی کیا ہے جلدی کیا ہے کیا ہے کیا ہے, کیا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے کے پائی ہے یہ کڑی آ ساری عمر پائی ساری عمر گزار کے پائی یا سیدی یا رسول اللہ ساری عمر گزاری پائی پائی ہے یہ گلی عمر گزار کے پائی ہے یہ گلی دار دے کاجل والی چاری عمر گزار کے پائی کاجلتظار کرتے ہیں آئے ہوئے سروسے بتیاں لاؤ کبر تے کیوں دے نزدیک مر جائیے خوشی اے گل میری یاد رکھا ہے ارس کے تمام ہے جشن ویاہ کا ماحول وجہ وجہ کہ ویاہ جس بندہ جانا نا کبر جسے آتے نا ہزور کی گلامی کا اکرار کرتے سو جا جہلی رات کی ووٹی سوی سو جا جہلی رات کی ووٹی ووٹی دلہن انج سو جلن کیوں آ کا ایک ہے دلہن جدو کہ دلہن سودی نہیں یہ بات قابل گور ہے دلہن سوتی نہیں ذرا سنجیدگی سے بات سننا دلہن سے تشبیح کیوں دی گئی دلہن سوتی نہیں میں <تصح> بیٹیوں کا باپ ہوں آپ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں بہنوں کے بھائی ہیں جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں رشتہ تلاش کرتے ہیں کوئی اچھا ہو شریف ہو اچھا گھر ہو تو بیٹی بیٹی اللہ کے نام کو اسے دے دی جاتی ہے جب دے دی جائے تو اس کے بعد تیاری دل مقرر ہوتا ہے کہ لو جی براد بن کے آ جاؤ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بھائی بھاگ رہے ہیں کام کا تیاری ہو رہی ہے کچھ بنا رہے ہیں بہنی بھائی سہیلیاں سب یہ سب مصروف اور جب وقت آتا ہے تو دلہمیاں برات لے کے آ جاتے ہیں اس کے وہ رسا آ جاتے ہیں وقت آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے جب آتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں عزت کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بیٹی کو الوداع کہنا ہوتا ہے بہنا کو تو گھر میں ایک قیامت سوگرا کا منظر ہوتا ہے قیامت سوگرا کا منظر ہوتا ہے بھائیوں کی کردنے جھک جاتی ہیں باپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے بہنا اور سہیلیاں چیخیں اس قدر کے قیام اس ابرا کا منظر برپا ہوتا ہے برپا ہوتا ہے اور ماں اس کے سسکیاں رکتی نہیں کیوں سب کچھ کرنے والے تو آپ ہیں اب سب روتے ہیں کوئی روکتا نہیں آہ سب روتے ہیں کوئی روکتا نہیں وہ بھی روتی ہے رہتی نہیں سب روکتے سب روتے ہیں رکھتا نہیں جدو بندہ جانتا ہے سارے روتے ہیں کوئی ان رکھتا نہیں رکھ نہیں شادی کا بچی نتاج کے ملن کا دیا ہے گھروں جی کرو جی جانا ایک فرد کھڑا ہوں توفے بتیاں کیوں جنہوں کے عزت میں جانو پتیاں ماندے نہیں ہویا ہے جن کی عزت سے جاتی ہے لگاتے وہ سالگرہ وہ مناتے ہیں جن کی عزت سے جائیں اور سونا دے دے نے جنا دے عزت جنہوں نے جان دیا کدی تھا نہیں والے بھی دن منایا سڈی عزت مرض کرنا پیا اس واسطے ماں پونا رشتے دار سارا گلا ٹھیک نے اجی سرتاج کے ملن کا دیہڑا ہے وہ شادی کا دن وہ ملن کا دیہڑا ہے اس دیہڑے ملن کا دیہڑا اس دیہڑے کی اڈیپ اچھی دیے خوف نہیں ہوں اڈیپ نہیں ہوں کا سرکار ملن سرکار نو ملن کا ہے اللہ پھر کیوں رہے کہ سو جا جب پہلی رات دی دولن دولن تو سونی نہیں سونے سے مراد یہ نہیں ہے سونے کی تشریح اس لیے دی گئی ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تمام معاملات جس کے رشتے جسم نٹ ہو جاتے ختم رابطے کی ہند ہے بالکل اطمینان تو سکون سو تشبی دتی تمام رات سے ختم ایک آرام ہو رہا ہے اور جدو دلہن جانے چیخا نہ رونا کچھ یاد نہیں بیٹھیے جہاں میری عزت عظمت کا وارس ہے اور ہونا ہے ہر ویل سیرتے ہونا ہے ڈولنا میں بھی تیرے سیرتے ہوں میں تیرے سیرتے ہوں عزت کا مارس جڑا زندگی کا ساتھی ہے او دے استقبال مانتا امید بھی پروٹوکال میں ہو اس واسطے تو سوئی نال انتظار ہمارے سوئی جی پہلی رام کی مومن مومنٹ چلا جا رہا ہے سارے رات سے ختم یا سوئی نال اپنے آکا کا انتظار کرتا ہے اچھی گرانے میرے سارے بزرگوں نے جانے عزت والی دوجے سرکار ملنگ ساری زندگی جی پڑے جانا سلام سلام والے آؤ ہے دروج پڑدے صوفی مسلیا پہ رات گزار دیں مسلیا پہ کھلے پی کے سیال دیا دنڈے پانی کے نرم گرم بستر چل کے حضور کی زیارت زکر چار درود و سلام پڑتے درود و سلام پڑتے اور دعا کر دیں گریباں محلے یشو لیا ہوا سوچنے آیا بابا دیو kadi aao gareebon aao kadi aao aao ya rasul allah ya نبی اللہ ازرانی کمرے چلنا پہلے مو مل ہے قبر وا تو یار بھی زیارت ہوں سنیا ہے हर कबर अंदर तुस दीदार असा सुने हर कबर अंदर तु दीदार दद्र वक्त आवे رس سڈ بزرگ خوش عقیدگی لے کے جان اور پھر جمیں کسے وال جائد ہے، دے زندہ بادر ماردیا جائید اور سڈے جدو جانے نے خدا کی قسمیں خوشیاں ویسے سنیا کا جمنا سنیا کا مرنا جی جم بھی خوشیاں مر جانے تاہ بھی اس وا مرن کا سواد خدا سوا سوا دیا کئی بندے مرد میں کھرے پیچھے لگے چپ ہوں مرنے کو مرنا مرنا بھی سنیا ہدیف کا گیا ہوا نا انتقال وقت ہی چلے گئے ماشاء کس قدر او درو شریف کے کیا کتنی عزت اللہ دیتی ہے دی وجہ کہ عزت والے گلامی کی ہوئی کلماشی دا ہے کوئی کچھ ہے پیا کوئی ذکر کر دیا وہ دنیا ویچ کے مرن تو دل ہے. عزت دی موت دیوت تو ایسا میں بڑی کمال دی گل سنا جی مولو صاحب نا رحمت اللہ تعالی شیر اسلام کا جسے انتقال ہوئے نا میرے لیے ایک بندہ سیت ہو گیا میرا ادھر کوئی تلق دنیا بھی جی ایسا سیا جا بہت ڈینجرس قسم کا بندہ یعنی قتل دے پرچے مفرو بڑا حالت دی بانگ دیا با. میں آ چل تین کسے نیک تھان لے چلا کسے نیک دی زیارت کر تیرے سے بھی اللہ رحمت کر میں انہوں موٹر سبیا اور میں کیا اسراشرا چھٹ دے سات کچھ نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں گا ہے نام سے قریب بھی نظام چک جو قتل سفر چاہتا وہ جسے گیا نے دیکھا ویکیا سانگلے دولے کو ادھر لینا پری ہاں ادھر بھی ادھر بھی ادھر سارے پاسوں آتا اتنے کی ہے میں تینوں لیا یہ کہ مولانا انت اللہ ایسی گئے اگے زیارت کی مولنا ماشاء ماشاءاللہ حضور داموس کا تحفظ کر سلاب اللہ شاہ جی. پر جے قسمی مسجد کھلوتا وہ مسجد کھلوتا جی اج دیت آئے تو میں مرنا اللہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> سبھ کرنا پانچ لاکھ پچہتر ہزار مار تو میں اس طرح ڈوگر گسل میں دولان میں گسل دے رہا سا دین دینا مولانا دی اک کھل گئی میرا ہاتھ لگا تے اگ کھل گئی تو مولا نہ گشکرات وہ بھی اس حیران ہو جے انج دی موت میں خونے مرنا میں آگا شاہ جی کوئی یہ امل جان بندہ بخشیا جائے تو انج دی عزت دی موت عالم بنا افزے قرآن بنا وہ پتر بھی اگو آفز پوترے بھی آفز بنا گیا توبہ کر کے سمجھ مسلمان بھائی ادھر دادا کر یہ کہ تے جائیے عزت دی موت کسی تو ہوئی پھر جائیں نبی کا ذکر کرتے میں وہ جمی یا دری مل کے بعد میں جمیلے کا دریمل نی کے بات مے رالا شا بی پڑے گا میرے رالا شا بیگا سلادو سلام میں رالا س سلا تو میرا سا بیگا سلا تو میں مسمی جمیلے کا ملنی کے بعد بھی کہے گا تو جناب کا خاتم جنابا تُ جناب ایک بار آئے سو میں مسلا بچھا کے دا سا جناب ترو کرایا جناب جناب دی خدمت کی خدمت سی ہاں رابع کہ گا میرے بندے تشاعنے گل ٹھیک آ ہاں یار, یار بہت فرمایا خاص بندے پیار کیا واسطے پیار کیا واسطے اللہ کے مقبول بندے پیار کیتا ہے سلا کوئی نہیں ملیا یہ یہ نہیں کیوںکہ جدے پیارے پیار وجہ پیار میں گردشے شرپ یار کر بیٹا تھوڑی جی آواز وا دے مل کے کہہ میں گردشے شے میںوک لینج پہ میری روک آؤں گا مل کے کہہ لو میں کردی شے میں یار کر گردی سے یار کر میں گردی سے یار کر کری میں یہی کا روپار کری میں یہی بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو میں تیرے بندوں سے پہ برت گھر میں تیرے بہت کرتا ہوں اللہ پیار کرے بندے کسی نال پیار کرے اللہ واس عام بندے جدو اللہ واسطے پیار کرد حضور نے فرمایا تیجا رب پیار کرد نبی پاک نے فرمایا دو بندے جدو اللہ واسطے پیار کرتے ہیں تیجا رب پیار کردے عام بندیاں دی گل ہے جدو رب واسطے پیار کرتے اللہ واسطے دو بندے جدو رب رضا واسطے پیار کرتے ہیں تیجا رب پیار کردا جائے وہ بھی نیک کے پاس سے بلی ہو رہی ہے اس واسطے وہ پیار کیتا جائے اللہ دا مقبول بندہ ہے رب دا مقبول بندہ پھر کی مقام ہو گا رب آ جب میری رجا واستے پیار کرد میں پیار کرنا وا بندے رضا واسطے پیار کریے ہزار خاجا لینی نیوا سا پیار پیار چینی رب دے مسے ہونے بندے نہیں رب پیار کرنا وا کی رب کا سلا مل جائے پیا کی نبی نے ایلان فرمائے پیار کر لو روز بار دادا صاحب بابا صاحب سنو پر سلا کی ملے گا اللہ پیار کرے گا میں پیار میں بندوں سے پیار کرتا ہوں میں تیرے بندوں سے پیار بازی جانے گرامی مرد کرنا ہو مسلمان بھائی ہو فرمانا میرا ب فرمایا با تم سہ دے کی سنگت اختیار کرو بولو ایسے یہ اللہ کوئی فائدہ کوئی کم انسان اللہ نے اور نہیں دتا جسان کا دبا نہ ہو گیا یاد ہے ایک سسٹم ہے جانا چاہیے تا ہوا نہیں تیرا بندہ لیا دن کرنا چاہیے اللہ نے آخر بندہ تم میرا تو تو پیدا بھی میں مگر توں ات کرے گا تو یہ بھی تروسیلہ گیا تا وشے لگا نماز پڑھ گول کر گنا معاف ہو جانا یا تیم مطلب ماں نے جنم دا باپ جنڈ کا دروازہ ہے رب آخر تنے ماں پیو کا احترام کر تین یہ دیا تین یہ دیا اپنی ماں کا احترام کر اپنے پیو احترام کر پالیا <سؤال> جانب میں تینوں یہ سلا دیا اللہ دے کوئی ایسا حکم نہیں تے عمل کریے تسلا نہ یار تم آخیا واقیوں ماسا دیکھی یہ سلا کی ہے ایکتے ویک ان کی سنگت ہو جائے یا ملنا قیامت والے دن اتنے سارے پنڈ کے نیا ایڈے کپتے نے ایڈے کپتے نے نکی نکی گلتے لڑائی کر کے پیڑا ہال بان کے ملک کا بےڑا گرخ کر دیتا لڑ ایڈے ففے کٹنے والا مزاج انہ مولویا کا یا تباہی فلا تی بڑے گپتے نے چھوٹی چھوٹی گلتے فرقہ کو کلاشا چلا بندے مار دے دے بڑے برے جانور یا تم اسی کسی بزرگ کا نام تے کورو کٹ کے مرا پولی گھر جی اوبی اللہ دیدا صاحب رام کو لالا دورست گئے سام آلو ماپ شیو گاسا دادا صاحب گہ سا علی پور شیو گے شروع پران جگہ گایا تے کھورو کٹ کے مرا بھوے کری مولوی یہ آلہ دنیا بھی رہنا ربا نہ آتے دنیا آسم تو آ کر آسم کا یہ اگلی گل اگلی اتنے بھی کچھ ہوتے سال اتنے مولوی دے ٹاہ چڑے رہیے سلا ہے جسل انہ کا قرب اختیار کرے گا نا ان قرب اختیار کرے گا ان سچیا نال لگنا ابادی لائس الکا لے ہو جائے گا اتنا مضبوط دفاعی جائے کہ جب شیطان دا چار ہی نہیں چلنا میں گل کر دمارے خطبہ حضرات کچھ بادشاہ ہوتے ہیں کہ اعداد لہ شک آ لائن سلطان جی اللہ والے شتان کا قابو نہیں چلتا پیش گوس باغ کی کرامت پیش کرتی تھی گوس باغ تو آب کرتے چڑھتا اتوں تخت فلایا انہیا ابدل قدر ترین نمازا قبول تیرے روزے قبول جسے انہیا تگوں تیر ان کوئی ضرورت نہیں نمازا روزے پڑھن سے دیکھو جی سر ہندوستان کروڑا گوس کٹھے ہو جبوت نال دینا دے یعنی سڈے بندے بڑے ساتے نے ایس لا دے جی دل کرتے لا دے ب ایک پاس حضرت یوسف علیہ السلام دے پترا دے بھی نبو مت اختلاف ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے والے اسلام کہ انہوں کے بےٹے کچھ کہ نبی نے کچھ کہتے تھے نبی نہیں سن جی نبی سن تو اتنے بھی تو شدان ہی دا چلیا اور ادھر پاک غوثے سارے بچ گیا جو ادھر نبی جڑے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں تھوڑی جی وضاحت کر دیا جسل فرمائنا نل و کرتے کرو سارے کر لیا بابا تکا نہ بئیمان ہو گیا تک برتے گرو پیتا لفا ہو جائے میری بار دل بات رب نے کھیا جس رب نے دیتا, کر دیتا اسا کہ میں راہ چ بوگا سجو خب اگوں پچھو آو میں برباد کر کے را انہوں نے پلان کیتا کہ میں کل برباد کروں کو یہو جا قبل میں نہ کرنا وہ سوچ سوچ سوچا کرتا ایلہ اللہ کی کو لا ایڈی طویل مدت میں اللہ دی عبادت کرتا رہا فرشتوں کا محلم بن گیا میں کھانے برباد ہو سکیا دو ہی کام کیتے ایک تازی میں نبت نہیں کیتی ایک خلیفے نو نہیں منیا ایک تازی میں نبت نہیں کیتی اور ایک خلیفے نو نہیں منیا لہذا نو پہلے بناؤ نبی استاد جی بچے تے خلیفے کا منکر بنا دیو جی میرا کھ نہیں رہا انہوں کا نہ کھا گا یا رابضی بنا دو یا خارجی بنا دو چنا چیز انہیں آخیا میں سجو خب پلان کر کے رات چہ گیا رب آخیا ابھی آخر یا لا میرے بولت دے دیں یہ پلان بنا کے نا انہیں آخیا میرے بول رابا آخیا جا تی کہ آم مولت مین موت سجے کبھی ادھر ہر پرسوں میں برباد کر دوں پر عبادتی نہیں سالکار السلطان فرمایا کہ میں خاص بندے نے نا تاخیر گستاخے رسول بنا سکے گا اور نہ ہی گستاخ ہے ملکے بتا سکیں گے اندازی نئی سال کا میرے خاص بندے ہیں وہ تیری کال نہیں ہو گے نہ وہ راسدی ہو گے نہ وہ سارجی ہونگے اور وہ کون ہے وہ الی سنت ہیں اللہ کے صاحب وہ عالی سنت مراد اتے مراد امان نہیں اتے مراد اکال وجہ بندے کو رب نے فرما جی ہزار نے فرما اگر اس تھی گنا نہ کرتے اللہ ہوتی ہو بندے لے آ جے گنا کر دے بھی ارب روپیہ ہوے مولانا دول اے مالدار میں سخی نہیں سخی تا ہوگی کوئی گدا بھی ہوئے گا اللہ دفتوں کا تقاضا یہ گناگار بھی ہو سفتا ہے کہ کوئی گناگار بھی ہو گناہ, گناہ ہو جائے نردش ہو جائے تو پھر حضور ہزور لبنی بارگاہ آخر رحمت دام بل مولا امید دی تری کر دے وال گئی ہری امید والی نی رحمت دوست پا کے ہری کر دے سک گئی ہلس امی دلالی می رمدان کے ہری کر دے دیکھی نہیں کی بے شک ہاں مجرم امتی نگر میں گڑ گڑا کے روے یا حدر رومی کشمیری زبان میں ترجمہ کر ہیں جے کھا میں اپنے ام لا کچھ نہیں میرے پل لے جی کھا میں تیرے لو بل لا بل کرے تھر تھر اچیاں شانا فضل کرے تا بخشے جاؤ میں ورگے گے موکا اتنے مراد امال نہیں عقائد نہیں تو شیطان عقائد ڈاکہ ڈال فرمایا فرما عبادی لڑک عال ہند سلطان میرے خاص بندیا تو دیکھ کہ وہ بدعقیدہ نہیں ہوں گے اور جب کوئی شخص کسی صحیح صحبحال کے دستے بیعت ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ عقیدہ دروازہ کرتا ہے آج آخر جی چڈو جی مولیاں جھگڑے نے وہ سمجھو منافع بولیاں پانی کا جھگڑا روٹی کا جھگڑا سارا جی میرے دے کا منافقہ پتا ہوگے کی اہمیت کی ہے تے وے سرکار دے ناموس دی بات ہے حضور دی آل شاہ اولاد دے صاحب ناموس دی بات ہے ذاتی تے ہے ہی کوئی نہیں اللہ, اللہ, اللہ اور اس واسطے بندہ کوئی سیابات کی اللہ, اللہ, اللہ یا اللہ یاد تے بڑے سخت اسی تے تیلو ملنا چاہے آئی کا نام یاد اے بھی تو نیت ایمان رکھنے ہوں یاد لا تیر یاد آ تو وحدہ اولا شری کے خانک مالک راہ یا ملاقات ہو جائے سب خبردار میں بے سورت لا مقام بے اللہ کو تیرا گھر کو خبردار جا بے مان ہو یا اللہ بہت بڑا مالمایا جا مجھ محدود من بئی مان میں ایڈے وڈے مال بڑوں ستا زمین ستا سمانا وڈا فر ٹھیک فرمایا پھر بھی بئیمان ہے جہا اللہ نو محدود منی بئیمان ہے میں آیا میں ایڈے وڈے مال آ پھر بھی بندہ میرے کی ضرورت ہے بےمان ہوگے کہڑا سارے ملک بےمان سوڑے لگے پھر یا میں ایڈے وڈے مال دہ تو میں بےمان جیڑ رب کرسی سے بیٹھا وہ پار میں چیر چیر کر دی وہ تو پھر تو وے ہوئے بلکہ وہی ہوئے میں نہیں ابھی تو تینوں بالکل تخیل تسفر فہموں کو آ, کئی بندے اتنے زمن چل کر گمان دیا وہ سمجھو منافق جا ہزور کے نام پیڑا پڑھا ہے یاد رکھ ایک بندہ محلہ من کھانا اللہ تخیل چ نہیں تصور چی آدہ وحم چ نہیں گمان چ نہیں آلم کے اکمل محیط بھی کرتا یہ ساؤنڈ آواز کسی سن رہے ہو یہ وجود نہیں کنا کی سماعت نو پتا لگتا ہے اللہ نماپ بھی موہت نہیں کرانی پیو شربت پیتے ہو پتا لگتا ہے یہ فلاح ہے کٹا ہے سکویش نبو ہے نہیں نمک کام میٹھا کام ہے وہ جاقہ ٹیسٹ ہے وہ بازار سے نظر نہیں آتا چکیا پتا لگ جائے الہ چکھا بھی نہیں آتا فل سونگ کسی نبی نم کہے گا چبیلی ہے یا کوئی اتر استعمال کرا دو پرفیوم استعمال کرو تو وہ پہچان ہے کہ یہ فلام کی خوشبو نظر نہیں وہ دے اندر آتی ہے نظر نہیں آتی مگر سونگیا پتا چل ہے اللہ سونگیا بھی نہیں جانا اللہ چکیا بھی نہیں جانا کنا دی شماعت بھی شما چی محیط نہ کرے تخیل تصور وہم و گمانچ بھی نہ آئے علم تے کل ٹیکل محیط نہ کرے ایک بندہ میں الانا الہ من بھائی توں منہنا کم یہ بات انتہائی قابل غور ہے کچھ کیسے مانتے ہو جی میں الگ ماننا کبھی ماننا جی میں قیامت متنا ماننا کیا مت مان پہ ماننا کیا مت ہے فرشتے کبھی من دیکھے نہیں جی ویکے نہیں دیکھے نہیں جنت ویکھی آ نہیں دوزک وی ایسے شہد کا بھی انکار کرے تو مسلمان نہیں یہ بات یاد کسے شہد کا انکار کرے تو مسلمان جنت کا انکار کرے مسلمان نہیں پرساد کا انکار کرے مسلمان نہیں دوزک کا انکار کرے مسلمان نہیں آزاد دوزخ جہا ہے وہکار کرے مسلمان نہیں جنت دے اسائش کا انکار کرے مسلمان نہیں تو پھر منتا کوئی دلیل ہے یہ قرآن ہے اللہ دا کلام ہے کی دلیل ہے قرآن نے آخر قرآن کی ماننا زیادہ قرآن, قرآن،, قرآن, قرآن. ہر جیت ہر سمت ہر کیے دین اسی کا مکمل ہوگا جو زبان مستفا پہ اعتبار کرے گا بس جتروں سے لے دین وہ مکمل ہوے گا جہاں زبان مستعفا پہ اعتبار کرے گا یہ اللہ حالت مجھے ملتے ہی نہیں میں آپ کو بتا دیتا تین ملی تخیل تصور گا اس واسطے رب نے آخر نیری اللہ کرنے والے منیا جائے کئی جا لوگ ہو گے جڑے اللہ وجہ کہ شاہ بہت نیک کرنے تو بندہ آئیے نیا شاہ بڑے چنگ نے سڈے محلے چاہتا بہت نیک تینوں اس بندے دے یاد آنے کا مطلب کہ اندروں کے کوڑے کو میں ایک مثال دے رہا جس نے آ کے نیا صاحب بہت اچھے آدمی نے کیا زبردست نے نیک آدمی نے نی. بہت شریف آدمی نے اور آہل درد رکھنے والے پکے سچے مومن نے <laughs> ساڈے محلے کے بزرگ نے بہت چنگے نے وہ بھی بھائی اُنہوں نے کوئی کلو آ چنگے نہیں گل نیازی صاحب کی ہوں پہلے یہاں مان لیا ہاں <laughs> یہ منافقت کے جراثیم ہوں تو یہ طریقہ ہے کسی سے ہسد اور اناج کے اظہار کا انج کوئی وجود نہیں ہوں ایلوں پچھاڑے جا بخار کوئی وجود نہیں وہ متھا پخد اباشیاں آرخ ہوں پتا دا اندر بخار ہے وجود کو نہیں دستا یہ علامتا تو پچھاڑیا جا بخار ہے اس طرح منافقت بھی الامتا تو پچھانی جی بیماری اس واسطے آدھا پیا اور نبی کے کمالات کا انکار کر واہ تریقہ اب اللہ سب کچھ پاگل دیا پتر کہا نہیں جہاں منگا کہ اللہ نہیں کر سکتا اللہ تو سب کچھ نبی نت دن والا بھی اللہ ہی ہے میرے نبی نے دعا کی کرم ہو گیا سب کچھ اللہ ہی کردہ یہ کی علامت بادر قابل کا تو رب نے پہلے متربے کر دیتا بندے نراہ را لے تو بچیا جائے اللہ کا نا لے اللہ سب کچھ اللہ اللہ کا منا بلا بلاخری نہ مت آنے والی ہے آ آن دے قیامت مکن دے کا لے گئی تم خوش ہاں جی وہ لے گئی تم بھی ہاں جی ارد کرنا مسلمان بھائی اتوجہ قیامت گلا کر قیامت گلان کریامت والے دن بھی ساری موج ہونی اس دن پتا قیامت بھی محنت کر کے قیامت بڑا طرح دینا ابڑے دن قیامت آنے والے یہ پتا کیوں ایڈے ہو گئے بھر گیا آپ وجہ کا پتا جی نہیں قیامت والے دن یہ وہ رسوائی ہونی ہے وہ رسوائی ہونی ہے جا رہی خوف ہے قیامت کا اس واسطے ایڈا خوف نہیں کہ ساری دن سچائی زار ہونی قیامت ساری سچائی دا دن ہے یہاں کی زند تو رسوائی کا دن ہے اور میرے نبی دی عزت افزائی دا دن ہے جی قیامت ساری ساری قیامت میں دس دینا میں دس دینا قیام ساری قیامت ہی نہیں ہے جی मैं दस उब यह नहीं कि उतर खोसरा नहीं होना वो बड़ा होना है कि मैं इस गल मुनकर नहीं उ कई बंद टंगे होने जिन लित बंद घबरा जाएंगे गुरु कई बंद के बंदे कि खुदा मुनकर ने पारो लंबे दे, दे लित्र दे पौला जुतियां अभी बंदा शरीफ आदमी थाने बदमाशों में लितर पेंद शरीफ आदमी हो जी पंबा साडे भी क्या मत अलग नहीं आई अभी को भी कंबे होने وہ اخگوا کیونکہ وہ لڑ بھی پیلے پکے ٹگے ہونے نے چین کلے ایک بڑا موسر جہاں بند ہو گیا یہ تو دنیا سے بڑا شریف ہے خبر پونکتا جھوٹ بول سکتا کلے رسول کے من کر لڑ پہ کلے آلے رسول سابے رسول رواج رسول جی لگ دیا تو میں اس کردیس بڑی مارو پیو جسلے ہمیں ایک سیکنڈ منٹ میں پیش کر کے قیامت سارے بڑا پیار ہے بڑا اور مدد منگی ساری کام رل کے جناب السلام سلامتی بار کا حاضر ہو جائے گی ابا جی آؤ میرے بچے ہو کتنے آبا جی کو مدد کرو پہ لے انسان پہ نبی پہلا خلیفہ زمین تے آخنگے پتر اسا پوجنا گیری اور کھلوتے جاضل لاہو شیتان کھول ہو گئی ہے ڈرنا پڑا ہولنا اسلام ول جا گے ادہ پولا گیری اور نبی کلوتےل او جاگے ادہ لا گہری تیجا ادا پولا گہری چوتھا بھی کہے گا ادو لا گاری سارے مدد بڑا اورو میں جہاں پیا اللہ تو سوا منگنا حرام ہے کسی پیر فکیر نبی علی کول منگنا حرام ہے میرا ہے کوئی مولوی بھی جڑا میرا لکھ کے دے شاہ جی جی میں اپنے پیو کا ہوا تو نہیں جاگا میں گال جی میں گل کرنا پیا نا نرا ایوے نہ سمجھا جائے یہ لگے جاؤ جا وڑا فنے خانے کلگی والا مال بھی ہو بھی جے جی اتے تو چلو کسی شرک کی چوڑ مار لی قیامت والے دن تو شرک نہیں نہ ہو سارے جانا یہ گل کرو میاں جی کسان جنا کہ نہیں جے تے نہ گیا پھر تے شرک تو بچیا رہا جی جنا آخو بھی سارے مجرک اجازت ہی نہیں اتے جب سارے جانا میاں جی تھی ہو کہ نہیں تے جے آخے میں ہی, ہی ہاں تے سمجھی تے سننی سچے نے جانا شرک نہیں ویل جانا اسے اللہ کے مقبول بندے کو مدد منگنی سرکے لکھ کے دینا چیتے جیب چی پکے کا مول بھی ہجرے چس کے بیٹھا وہ تہن یہ نہیں آخے گا میں سارے جانا جدو سارا جان ہے پتا لگ جنا سگ سارے رب نے سارے سارا نسارا کافرو بشرکو یہدی ہو نسرانی ہو ساری زندگی اپنی زندگی دس سال بھی سال سال سو سال زندگی میرے نبیاں کو سارے کو بد دے رہے رہا ہے آؤ اجنا پو آلہ حضرت, حضرت عظیم البرکت امام سنت مولانا شاہ مد رضا خاں پر آج لے ان کی آج لے آج مدد ما گزن سارے پڑھنے بھی مزہ آئے گا جی جی آئے سوا تو نہیں وڈیریا نو معافی نہ ہو معافی جڑے جن اچھی پڑھنا مسیح کے پیڑ جھوٹ نہ بولو بدہ کھڑا کرو آج جنہیں مل کے پڑھنا جے ان کی آج لے ان کی پنیا آج لے ان کی پنا آج آج کل کو نام گے وہ کل کو مجھ پہ کل کو کل کو نہ کل کو نام وہ کل کل کو نام کل کو نام مرض کرنا سارے جانا میرے نبید دروازے سوال پیدا پیدا ہونا جب جانا وہ ہزور شفاعت کا دروازہ کو وکول پہلے نبیوں کو خرایا کیوں کیونکہ ہر نبی کے امتی اوتے ہون گے ہر نبی کی قوم اوے ہوے گی مدد کرنا پیا ساری عظمت سچائی ذلت ہوگیلت سوائی ہوئے گی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت فضائی ہوئے گی گناگار گواہ مضبوط ہاتھ پیر اک نک کن ہر جائے دوائی دے گی ہوا کرنا ہے یہ سب مکھا ہے کہ محبوب جو کہہ دے سونا نہیں والا سوفا یوتی تھی کرب بوتا فتر د معاف کر دیا گے بولو بھی بولو اسی تو ہے کہ معاشر میں بس کی رسائی ہے گلیوں کی رسائی آئی ہے گلو کی رسائی کی رسائی رسائی گرانی عزیز تو مرت کرنا پی اس واسطے فرمایا ایسے بہت آکن گی اللہ کیا فرمایا بم اس سچے نہیں ہو گے یہ ہاتھ ہی نہ پتا لگے وہ کیونکہ کل کلو یو دل کو اللہ اللہ مقبول بندہ ہی وہ بنتا دا مقبول بندہ جڑا تباہ رسول کرے, تباہ رسول کرے, بندیو بندیو تباہ, رسول کرے تباہ رسول کرے املی لحاظ فرمان ہتات قولی اور فیلی نبی نے سیابا نل پیار کیتا آواز نل پیار پھر ان کے فضائل بیان کیتے کہ ادھر اس وے ہسنا ہے حصور کا اس وا ہسنا ہے امل بھی ٹھیک ہو نہیں کہ عقید ٹھیک ہو تو رابضیت خارجیت یا عقید کی یا بد امالے تو اجکل ولاسے پیری مری اج کل ایک فیشن بھی بن گئے ایڈا سوکھا کاروباری اور کوئی دیکھو جی کوئی دکان کرے پہ پیسے لگتے کم از کم چالی لاکھ روپیہ پگڑی کے دکان سے ٹکانے سے لوگ دس لاک روپیہ اتنے لا کے بچ پائے پنجہ پچوجا سات لاک روپیہ لگے پھر دکان یہ چپ کر کے سوا کرتا دوپٹا اپنے گھر کا کمرہ کگ گو یو سب کھولو نہ چاند بیبیا تھا تھاپڑے دے دے جاؤ جی کسی شریف نہ بخشا گے لارو جا پیرا چبل یہ جو غیر شری ہیں ان سے ہمارا کوئی غیر نہیںری پیر ہیں نا مطلب کوئی تلک یہ بزنس بنا لی کے پانچ سات ہزار مرید بنا لو وہ مرید کہ جی کو سال دا ہزار بھی نہ لیا جائے اس واسطے میرے بابا خود بات الیکین العارفین امام الباس سید پیر حسین ششب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو پیری مریدی اس لیے کرے کہ اسے مال آئے فرمایا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بانٹا آج سارے مرید بیٹھے ہیں کدی بھی آخیا تجیکر ہے کہ گاؤں لے بھی اتوی اجکل تو پیر بھی عجیب بن گیا ہے شیشے دے کمرے <laughs> پیر نہو کے چنڈ کے پوچھ لا رہا سرما پا کے بٹھا نہ جی ان سے کچھ بھی نہیں ہوں میری داڑی موچی نہیں ہوتی خلاف ہاں انہوں ہی ککھ نہیں نہ مزد نہ لہنا نہ دینا نہ اگا نہ پچھا فرد بھی لا کے دیکھیے جسم سے لومی حلال دا کوئی نہیں ہوتا بدکرداری اور بیٹھے توی چل رہے ہیں کی؟ لاہور کیا تماشا آخری سنت کا مذہب مزاق نہیں ہے اگر توڑا سچا تے سچا ایڈا مذہب ہے خدا دی قسم میں دعوے کہہ سکنا کہ بد مذہب نو وہ تنقید کرندی جورپ نہیں ہو سکتی صرف پہلے جھوٹ منسوخ کر کے تے ذمے جی لانے یہ قبر صحیح دے کر داہور کیا ت کوئی جبر سہدا کرتا الا تو سوا کسی کو سہدا کر دوٹ بولتے ہیں پھر اس گلان لا کے یہو چوڑ ویخ لینے جرفا والے کوچ والا سرما پا کے بیبیوں نے تویج دین دین روا نہ دین نہ اگا نہ پیچھا نہ کوئی مدد نہ ہے خوی پیر نے میں کہے وہ نے ج اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شریعت استفاد میں جس طرح کہ ماشاءاللہ اللہ صاحب عرش متعلق میاں سید الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی دے متعلق مجھے بتایا انہوں نے کہ کہجت گزار بے نماز بے دین کو ملنا پسند نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہیں ملاق کے لیے ولایت واسطے اتنی جیو جو ہوئے چنگا بندہ ادو پہ ہاتھ پھیری جاؤ اور صاحب کرامت سب سے بڑی کرامت استقامت ہے شریعت مستفا کا پابند ہو اور عقیدہ درست ہو ولایت اگر ولی ولایت کوئی کرامت نہیں دکھاتا اس کے مطلب یہ نکلا کہ وہ ولایت نہیں ہے استقامت دیکھو کہ عقیدے کے پخت ہے حالات کے دائرے میں بیٹھ تو نہیں جاتا اجکل یہ بھی ہے اقائد کے لحاظ حالات کے تارے چاہ جمال کے لحاظ میں سنو تھو جی ایک جدکی مثال دے دوں سارا شہر ایک پاس ہوئے ایک سپاہی نیوٹی لگے کہ تندیا نرن نہیں دینا توں ایک کرو ہے وہ ڈانگ لے کے اگے کلو جانا ہے جلوس میں وہ چاچا ہوایا ہوے ماما ہوا ہو گئے. ڈیوٹی نے کھلوتا ہوں کہ نہیں بولو تو صحیح ملے دار کوئی رشتے داریال کرتے کہ باس ہے نا حکم ہے باس دا حکم ہے کہ تیری ڈیوٹی باس دا حکم ماننا سارا ملک ایک پاسے ہو جائے وہ ڈانگ لا کے کھلوتا جی میں آج نہیں کرم دینا اس واسطے کہ میرے باس کا حکم بھی مثال دے رہا ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے کہ ایسا نہیں کرنا ساری کائنات بدل جائے وہ اپنی جگہ کے ہوا ہے کیوں کہ اس کے باس کا حکم یہ ہے اس کے باس کا حکم یہ ہے بات یہ بات گلی چھڑ رہی چڑی وہ عید کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے اپنے پاس کے حکم کو مانتا ہے وہ حالات کے دھارے میں پہ نہیں جاتا بلکہ حالات پیدا کرتا ہے وہ دستے کوئی دنیا کے معاملات نہیں تھے انہیں دیکھنا ہے کہ میرا حقاف میرا مالک میں نکل جانا یہ ڈسپلن ہے جو حالات کے دھارے میں بیٹھ جائے وہ کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا یہ بھی ایک علامت ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاؤں میں اتنی سکت ہے کہ حالات سے ٹکرا کے انہوں نے وہ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والسلم یہ فرمانا ہے جی آنج ہو رہے آنج ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہے میرے بھاؤ کا حکم لوگ ہے میں نہیں جانتا کی ہو میرے رب کا حکم میرے آپ کا حکم ابھی سانے گرامی یہی یہ ہے استقامت تقامت والا ہے باقی کرامت میں بھی بخا دا منو بھی وا لگا کرامت وغا وجہ سڈے پنڈ ایک توہ لی پنڈ کپور لی ہے ایک لوکا جوہی بھی ہے آ گل بڑی انہیں جان بڑا دوا ملک لوٹ چی کرامت مخاوت وہ کرامت میں آئی بڑی چاندی ہے وہی وجہ جا لوکا لمے لمے کڑتا لما یا خطر کا پاشن سکرین رکھنا پہ آند کر کے ایویں اوتے پھر اتنے پنڈ کی بیبی آدمی پیڑ ویچ کے آنا لہ پڑ ایو تھے تھی جب پڑھائی وہ جسے ات کرنا نہ سکرین ہونی وہ ساج نکالی بخوائی گوان تھے چونکہ بری سا مٹی رولا پہنا سب کچھ کٹھا کٹھا کر کے انہیں پنجے سدیں دن اللہ تیری یاری ہونا سا مٹی کرنے کی کلاوٹ لا تو یہ کرامتیں تو تو علیہ السلام دے جادوگر نے فراؤن دے جادوگر نے رسیاں سپ کر چڑیا سن ابھی آدھے آڑا ولی سرامت بندہ دوکھا کھا جائے استقامت دھوکھا نہیں ہوں سارے تو ویڈی کرامت استقامت تو اے گی اس لیے بزرگوں کے نقشے قدم پہ چلنا وتا بے شبی من انام لے ان کی راہ پہ چل جن کا وہ اس قسم کے بزرگ جناب صفی شعید الدین صاحب مدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لوگ ہیں جن کا کردار لوگوں کے سامنے آج بھی جیسے مجھے مولانا نے بتایا کہ ذکر و اذکار جو محلے میں نماز نہیں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا تھا جو نماز تو آج اگر پانچ لاکھ پچہتر ہزار مت بادشی تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور رسول کی طرف سے ان پہ بہت زیادہ کرم اور فصل ہوتا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اللہ کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی سلاح کے لیے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے علاقوں میں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں صحیح بات ہے ان کے لیے مسائل مشکلات ہوتی ہیں ڈیوٹی اصل یہ ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں تو انہر سارے ولی نے حدیث تر سو ساٹھ آتے ہیں جہے ابورے نظام چلانے چالی ابدال جہ شام چامہ وقت رہتے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے آسمان پانی برساتا ہے زمین فصل ہو اگاتی ہے جنگوں میں فصل حدیث ہے اس میں اخیار ابرار ایسے ان کے نام آتے ہیں جو تصوف میں تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو سرکار مدینہ کی سچی پکی غلامی نسیم فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان بھی فرمائے رافضیت خارجیت جتنے فتنے اللہ ہر بزنس ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے نیک اور پاک لوگوں کی سنگت نصیح فرمائے و آخر و کو سلام شمائے بس میں ہر دات پلا کو سلام جسو ہانی نی چمکا تے باکا چاند جسو ہاں گرے چمکا کر باقا چاند اس دل اپرت پلا کو سلام پہلا کو سلام چمائے بجنے Hidaayat phila ko salam e asiyo tam